اور بے شک ہم نینوں کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں پچاس سال کم ہزار برس رہا تو انہیں طوفانی الف لیا اور وہ ظلم تھے